اعوذ من سعوا لهم عذاب من رجز اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی انہیں لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھیں یا دیکھتے یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور وہ اللہ غالب تعریف والے کے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کافروں نے کہا کیا کہ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم البتہ از سر نو پیدا کیے جاؤ گے افترا اللہ ام بھی بل لا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہے قطن نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں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 کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ہماری ان آیتوں کا بتلان اور تقزیب کی جو ہم نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں معاجزینہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا اسی لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو پھر یہاں رویت سے مراد رویت قلبی یعنی علم یقینی ہے محض محض رویت بصری آنکھ کا دیکھنا نہیں اہل علم سے مراد صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہے یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں پھر یہ اطف ہے حق پر یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا رستہ ہے جو کائنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود مطلب قابل تعریف ہے اور وہ رستہ کیا ہے توحید کا رستہ جس کی طرف تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے پھر یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا پھر اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے پھر یعنی عجیب و غریب خبر ناقابل فہم خبر پھر یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ ہی اور دوبارہ وہی شکل و صورت تمہیں عطا کر دی جائے گی جس میں تم پہلے تھے یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استحضاء اور مذاق کے طور پر کی پھر یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وہی ورسالت کا دعویٰ یہ اس کا اللہ پر افطرا ہے یا پھر اس کا دماغ چل گیا ہے اور دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اکل و فہم اور ادرا کے حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور یہ آج ایسی گمراہی میں مبتلا ہے جو حق سے غائب درجہ دور ہے پھر یعنی اس پر غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آخرت کا یہ انکار آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز جس کا طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا جس میں وہ پہلے تھی کیوں کر ناممکن ہے پھر یعنی آیت دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا دوسرا کفار کے لیے تنبی و تحدید کے جو اللہ آسمان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر کر سکتا ہے زمین میں دھنسا کر بھی جس طرح قانون کو دھسایا یا آسمان کے ٹکڑے گرا کر جس طرح اصحاب العقا کو ہلاک کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقینا ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی ہم نے حکم دیا اے پہاڑو اس کے ساتھ تصبیح دہراؤ اور اے پرندوں تم بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا انعمل سابغات وقدر فی السرد وعمل صالحا انی بما تعملون بصیر کہ تو کامل کشادہ ذرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ اور تم سب نیک عمل کرو تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطن ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أرهواك سليمان كتابا كياه اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تھا اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور بعض جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیاں خوبیوں سے نوازا پھر ان میں سے ایک حسن سوت کی نعمت تھی جب وہ اللہ کی تصبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تصبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور زمزماں خواہاں ہو جاتے اوی بھی کے معنی ہے تصبیح دہراؤ یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا چنانچہ یہ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتے وطیرہ کا عطف یا یہ کے محل پر ہے اس لیے کہ یہ جبالو منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے ندئین الجبال وطیرہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو پکارا یا پھر اس کا اطف فضلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وصخر نلَََطعیر اور ہم نے پرندے ان کے تابے کر دیے بحال فتح القدیر یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور تھوڑی سی اور تھوڑے سے یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے ٹوکے بغیر موم گوندھے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے بٹ لیتے اور جو چاہے یا چاہتے بنا لیتے یہ گویا ایک مجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا تھا صاحب تدبر قرآن نے اس موجزہ کا یا اس معجزے کا انکار کیا ہے اور اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی صنعت کا علم اور اس کے استعمال کا اعلیٰ فن ہے جس کو بروئے کار لا کر انہوں نے لوہے کو پھگلانے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی ذرہیں یا ذرہیں بنانے کے فن کو خوب ترقی دی لیکن اس طویل سے اس کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے پھر سیابغات محظوف موصوف کی صفت ہے درعن سیابغات یعنی پوری لمبی ذرہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں پھر تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہو یا سخت یا نرم نہ ہو یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہوں کہ جوڑ حرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار ثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں یا جس سے ہلکا تنگ ہو جائے اور اسے پہننا اور اسے پہننا جا سکے اور اسے پہنا نہ جا سکے یہ ذرہ یہ ذرا بافی کی سنت کے بارے میں حضرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں پھر یعنی نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عمل شکر بھی ہوتا رہے یعنی نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے کہ منم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے پھر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے کے برابر مسافت طے ہو جاتی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی صاحب تدبر قرآن نے اس مجزے کا بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے کنٹرول کرنے کا فن عطا فرما عطا فرمایا گیا تھا جس سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بے روک ٹوک جاری رکھتے ہوا سے مقصود جہازوں کا جانا آنا تھا جانا آنا ہے اور حدوم ہوا شہروں اورواح شہر سے طولے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ایک ٹرپ مہینہ مہینہ بھر کی طویل مدت پر ممتد ہوتی تدبر قرآن چھٹی جلد سفر نمبر تین سو ایک ہمارے نزدیک مفسر مذکور کی یہ تفسیر دو کار تعویل ہی نہیں بلکہ تحریف معنوی ہے فنعوذ باللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ پھر یعنی جس طرح حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنائیں صاحب تدبر قرآن نے اسے بھی تانبے کی صنعت کے علم سے تعبیر کیا ہے جیسے حضرت داؤود علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا تھا حضرت سلیمان کو تانبے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا اور ان کے زمانے میں تانبے کی بہت بڑی مقدار ظاہر ہوئی اور اس کو انہوں نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا اس تعویل سے بھی اصل مقصود اس کی اجازی حیثیت کا انکار کرنا ہے اسی طرح جنات کی تسخیر کا مطلب بھی یہ کہہ کر کہ جنات کی تصخیر کا علم حضرت سلیمان کو عطا کیا گیا تھا معجز تصخیر جنات کا بھی انکار کیا گیا ہے دیکھیے تفسیر تدبر قرآن چھٹی جلد سفر نمبر تین سو دو پھر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیاوی سزا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتاوی کرتا فرشتہ سوٹا اسے مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا بحالے تفسیر فتح القدير ثم الله تعالى فرماتها يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ جو سلیمان چاہتا وہ جن اس کے لیے وہی بنا دیتے ہیں آلی شان امارتیں اور مجسمیں اور حوزوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دے گئیں اے آلِ داوود شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے کیڑے مطلب دیمک کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی وہ اس کی لاٹھی کو کھانا یا کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب مطلب مشقت میں مبتلا نہ رہتے قفور صبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی دائیں اور بائیں طرف دو باغ تھے ہم نے کہا تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف محریب محراب کی جمع ہے بلند جگہ یا اچھی عمارت مطلب ہے بلند محلات عالی شان عمارتیں یا مساجد و معابد تماثیل تمثال کی جمع ہے تصویر یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں بعض کہتے ہیں کہ انبیاء و صلحا کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھی تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں یہ معنی اس صورت میں صحیح ہے جب تسلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی جو صحیح نہیں تاہم اسلام میں تو نہایت سختی کے ساتھ اس کی ممانعات ہے جفانن جفنتون کی جمع ہے لگن کل, کل جوابی جابیتن کی جمع ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے یعنی لگن حوض جتنے بڑے بڑے لگن کدور یا قدور دیگیں راسیات جمی ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھی جنہیں ظاہر سے جنہیں ظاہر ہے اکٹھا یا اٹھا کر جنہیں ظاہر ہے لے جایا جا سکتا تھا اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا یہ سارے کام جنات کرتے تھے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ جنہیں ظاہر ہے اٹھا کر ادھر ادھر نہیں لے جایا جا سکتا تھا اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا یہ سارے کام جنات کرتے تھے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا پھر سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل یہ یمن میں واقع ہے یہ بڑا خوشحال ملک تھا یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرتِ الٰی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے پھر کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کے قدرتی ذریعہ میسر آ گیا انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعمیر کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں جنتئین سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی ہے باغ فتح القدیر پھر یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا یا مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے ان کو نوازا گیا تھا پھر یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب پھر یعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ تھا کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی مچھر اور اس قسم کے دیگر موزی جانوروں سے بھی پاک تھا اللہ عالم پھر یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے بلکہ اللہ تعالیٰ افو درگزر سے کام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَيْهِمْ الْعَرِمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ وَأَثْلٍ مِّن سِدرٍ <قلیل> پھر انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند ڈیم کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھل بکثرت جھاؤ اور کچھ بیروں والے تھے۔ ذالک جزائناهم بما كفروا هل نجازي الا الكفور یہ یہ ہم نے انہیں ان کا ناشکری یا ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کو ہی اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں اور ہم نے ان اہل سبا کے ہم نے ان اہل سبا کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں باہم متصل سر راہ آباد رکھی تھی اور ان میں ہم نے چلنے آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزقو پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صدق عَلَيْهِمْ اِبْلیسُ إِلَّا فَرِيقًا ابلیسری الْمُؤْمِنِينَ اور ابلیس نے ان پر اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سب نے اسی کی اتباع کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سب نے اسی کی اتباع کی وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِن مَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور اس ابلیس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس, مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے الگ ہو کر جو آخرت کے متعلق شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہ منهم من ظهير اے نبی آپ کہہ دیجیے انہیں پکاروں جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعمیر اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے ہم نے تند و تیز سیلاب کے ہم نے تند و تیز سیلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھلدار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا کسیلا اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے الائرمی آریمتن کی جمع ہے پشتہ یا بند یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آ گیا جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا یہ بند صد مارب کے نام سے مشہور ہے پھر برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں یعنی ہم نے ملک سبا مطلب یمن اور شام کے درمیان لبے سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھی بعض نے واہرتن تن کی معائنی متوسل ایک دوسرے سے پیوسط اور مسلسل کے کیے ہیں مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد چار ہزار سات سو بتلائی ہے یہ ان کی تجارتی شاہ تھی یہ ان کی تجارتی شاہ تھی جو مسلسل آباد تھی جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا پھر یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا اور اس کے حساب سے وہ بآسانی با اپنا سفر طے کر لیتے تھے مثلا صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور کریے تک پہنچ جاتے وہاں کھا پی کر کیلولا کرتے اور پھر سرگرہ میں سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے پھر یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زیادہ راہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو کرو نہ جانو مال کا کوئی اندیشہ نہ رستے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت پھر یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دے مسلسل آبادیوں کی بجائے درمیان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں سخت اور سردیوں میں یخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور رستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زادہ راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے جیسے بنی اسرائیل نے منو سلوا اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا یعنی انہیں یعنی انہی اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان زد خلائق ہو گیا اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا پھر یعنی انہیں متفرق اور منتشر کر دیا چنانچہ سبا میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے کوئی یسرب و مکہ آ گیا کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں پھر یعنی معبود ہونے کا یہاں زعمتم تم کے دو مفرول محظوف ہیں ذائم تموہ یعنی جن جن کو تم معبود گمان کرتے ہو پھر یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شر پر کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان سے بچانے کی آسمان و زمین کا ذکر عموم کے لیے ہے کیونکہ تمام خارجی موجودات کے لیے یہی ظرف ہیں پھر نہ پیدائش میں نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں پھر جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو بلکہ اللہ تعالی ہی بلا شرکت غیر غیر تمام اختیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے